بسم اللہ علام صحمد والم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مرتبہ حضرت سگنس الحمد جو تمام فارحان باقی تمام شامعین فارحان اور سب سب کچھ مسلم عرض کرتے ہیں ہمارے سلسلہ درس فیک فک الحمد باب الحج صفحہ نمبر ایک سو چھیالیس دو تیسرا پیراگراف ہے درس نمبر تیئیس سے آج کا درس ہے تیئیس ٹونٹی تھری اس میں جو ہے شیکا فارے کے مختلف احکامات اور پھر آج جو پوری دنیا میں ہم لوگ قربانی کرتے ہیں اس کے احکامات بین فرما رہے ہیں تو شا سی اللہ ہیں والا وہ شاید جو عمرہ کرنے والے ہیں عمرے کے احرام میں ہیں اب الحج المفرد یا صرف حج افراد کرنے یا صرف حج کرنے جیسے مکہ والے تو صرف حج کرتے ہیں آج کے دنوں میں تو مطلب اگر معتمی پر جو صرف عمرہ کر رہے ہیں یا حج محرت کر رہے ہیں ان دونوں پر ان لازم دم ان اگر ان پر کوئی دم لازم ہے یعنی کفارے میں کوئی جانور ذبح کرنا پڑا جیسے آپ نے پہلے پڑھا کوئی بڑا درخت آتے تو اس کو ایک جانور ذبح کرنا پڑے گا ہاں جی تو اسی کو دم بولتے ہیں مطلب اگر حج مفرت اور حج مفرت اور عمر صرف عمرہ کرنے والے پر احرام کی حالت میں جو ہے اگر وہ ہاں جی بڑے درخت آتے تو اس پر ایک قربانی کرنا ہے فرماتے ہیں اور صدق الدن یا حج صرف عمرہ کرنے والے حج افراد کرنے والے پر کوئی صدقہ واجب ہے ہاں جی جیسے ہم نے پہلے بادشاہ میں پڑھا ہے تو یہی چیز کا فارہ فعال قارنی وہ شاید جو حج کران کرنے والا ہے حج کران کرنے والا حج والے عمرہ اور حج دونوں کا ایک ہی احرام کے اندر کرتے ہیں تو یہی جرم جو صرف حج کرنے والے صرف عمرہ کرنے والے پر جو ایک قربانی لازم آتا تھا جس جرم کی وجہ سے حج ہاں جس حرام جس کے ارتقاب کی وجہ سے یہی جرم اگر حج کران والے کریں تو اس کو ڈبل کا حرا ڈبل ہو جائے گا یہ فرما رہے ہیں اور صدقۃفہ القارین وہ شج حجران کر رہے ہیں جو ایک حرام حج عمرہ دونوں کریں تو اس کے لیے اس سابقہ کفرے کا صرف عمرہ اور حج حج کرنے والے کے اس کا کا ذک جی ہوا اس کا ڈبل اس کو دینا پڑے گا لہٰذا جاتی ہی واضح اس کے حج کے بدلے میں ایک حرا واحد اللہ عمراتی ہی والدین اس کی عمرے کا بھی ایک کافرا کیونکہ اس دونوں ایک ہی اعرام میں ہے ان دونوں کا احرام نہیں اتارا ہے کیونکہ اس نے ایک ہی اعرام میں دونوں کام کرنا ہے حج بھی کرنا عمرہ کرنا ہے لہٰذا اس پر اب ڈبل کا حرا ہو جائے گا تو جہاں اس کو ایک قربانی دینے جہاں اس کو دو قربانی دینے پڑے گا آخر فرماتے ہیں وہ ان قتل یہ بات ختم ہو گیا ٹھیک ہے جی آخر فرماتے ہیں اگر دو محرم مل کر ایک شکاری کو قتل کریں وین قطع محرمان اگر دو محرم ایرام والے جو ہے قتل کریں سید واحد ایک ہی شکار کو تو آیا ان دونوں کے بیچ میں ایک کفارہ ہوگا یا دو الگ فرماتے ہیں فال کل میں تو ان میں سے ہر ایک بار فید یا ایک مکمل فتح دینا پڑے گا یہ کہ دونوں کے بیچ میں ایک جانور ذبح دونوں کے بیچ میں ایک کا نہیں انہوں کو الگ الگ کا بھرا مکمل کا بھرا دینا پڑے گا یہ ایک مسئلہ آگے وہ بے اس سے ہی وہ شاخ جو احرام کے حالت میں ہے ہاں جی وہ شاخل برماتے ہیں اس کے لیے بیچنا شکاری کو بیچنا وہ افطا ہو اس کا خریدنا دونوں مال احرام احرام کے حالت میں باطل ان باطل اس معاملہ وہ معاملہ ہی باطل ہے یعنی ایک آدمی نے وہاں اس نے جو شکاری جانور مثلا پکڑا ہوا ہے تو وہ جو ہے زباتون کیا اس کا بیچنا بھی اس ہے اور اگر کسی نے شکاری جانور پکڑا ہوا ہے اس کو اس خریدنا بھی احرام کی حالت میں باطل ہے وہ الحد یو بہر الحد لمتمتی و القارین ہیں جی ممحد یو بہر جو حج کیسے میں جو قربانی ہے حج کیسے میں جو قربانی ہے وہ کس کے لیے للمتمت حج تمتوں کرنے والے کے لیے ایک قربانی واجب ہے ول اور قارن کے لیے جو ہے ایک قربانی کرنا حج کیسے میں مصطح ہے ٹھیک ہے ولمتواتی اور وہ شاص جو حج جو جانور حج قرآن والے تمتو والے کرتے ہیں اور وہ شاص جو ہیں جن پر واجب نہیں ہے یہ سب لہٰ قربانی کرنا چاہتے ہیں حج کے دنوں میں المتوتی یعنی سر واجب نہیں ہے مصحف نہیں لیکن طرف سے فیصلہ ایک جانور ذبح کرنا چاہتے ہیں حج کے دنوں میں تو یہ قربانی جو ہے فلاں یا جد اضاف ہو نے ان قربانیوں کا ذبح کرنا ہے اگر گائے گائے بھی بغیر ہوں ہو اور نہروش کر نہ ہر کرنے نہ لفظ اون کے ساتھ خاص ہے نہ کرنے جائز نے اللہ فی یوم نہار یہ سارے قربانی دس تاریخ کو ذبح کریں گے نومنار دس تاریخ بولتے ہیں قربانی کے دن بھی مینا مینہ میں ذبح کریں گے ہاں حجو متمتو والے بھی اپنے قربانی مینا میں حج کران والے بھی اپنی قربانی مینا میں ذبح کریں گے اور ایسے ہی وہ شاید جو حزب اللہ کوئی قربانی دینا چاہتے ہیں وہ بھی مینا میں کریں گے ولی المعتمر اور وہ شاید جو صرف عمرہ کرنے والے جیسے سال والمرے کے لیے جاتے ہیں وہ اگر کوئی قربانی حصب اللہ کرنا چاہتے ہیں تو بھی ماروا تھا وہ ماروا میں کریں اور بھی مکہ یا شہر مکہ کے اندر کہیں کریں اور اس سے باہر جا کے نہیں کر سکتے ہیں یہ بات ختم ہوئی اب آگے جو ہے اضحیہ جو پوری دنیا میں ہم جو قربانی کرتے ہیں قربانی کے نام سے اس کے بارے میں فرماتے ہیں وہ کتنے دن کہہ سکتے ہیں اس کا کیا حکم ہے فامل الوضحیت بار بار قربانی جو پوری دنیا میں کرتے ہیں سنت ارمیمی کی حیثیت سے فایا یہ قربانی ہے مستحبۃمصطحف ہے جن کے لیے گنجائش ہے ان کے لیے مصطفی باص ثواب ہے واجب نہیں ہمارے فقہ کے لحاظ و سنت یاسنت جس کو واجب سمجھتے ہیں جن ہمارے فقہ میں یہ مستعب ہے باعث صواف ہے گنجائش والوں کے لیے اور مکان ہوا اس کا جگہ ہاں جی حاجوں کے لیے حاجوں کے اگر کوئی حاجی اسکا کرنا چاہیں یہ جو سنت قربانی اس کے لیے جگہ مینہ مینا ہے وہ زمان اور اس کے جو دن جو ہے کن دنوں میں یہ اس کر سکتے ہیں تو یومر دس تاریخ کو وہ صلاح اور تین دن بعد اور اس کے بعد تو چار دن ہوگا لیکن چار دن تک کا لیکن یہ کن لوگوں کے لیے واہ یہ حکم کہ تین دن دس تیرہ تک کے لیے جواز قربانی کہانی واہ ولیمن یہ ان لوگوں کے لیے کا نبی مینا جو مینا میں حج بھی کیا ہوا ہے اور مینہ میں تو یہ لوگ چوتھے تاریخ یعنی تیرہ تاریخ تک قربانی یہ وسیحیہ جو حج کے کرنی ہے کہ سنت قربانی ہے یہ دے سکتے ہیں لیکن وفیل عمشا لیکن دوسرے تمام دنیا کے شہروں میں یہ منا دس تاریخ کو یہ وسیع قربانی طلبا ذبح کرنے کا دن ہے وہ یومان اور دو دن بعد ہو دو دن یعنی 11 بارہ یعنی 10 تاریخ او یومان اور دو دن اس 10 تاریخ کے بعد تو گیارہ بارہ ہو جائے گا تو مطلب یہ وہ حاجیوں کے لیے گیارہ بارہ 13 اور 10 تاریخ چار دن اور جو باقی دنیا کے مختلف شہروں میں رہتے ہیں اس کے لیے قربانی کرنے کے لیے تین دن ہیں ان کے بعد ایک 10 تاریخ اور اس کے علاوہ گیارہ اور بارہ وہ یومان دو دن بعد ہو یعنی یومنار کے علاوہ خوب یہ بات ختم اس کے دن بیان کیا ٹھیک ہے جی میں شاعر الدین کے علاوہ باقی سارا خون جو کبھار کی سرد سرد میں دیتے ہیں ہاں جی وہ فلاق وہ نہیں اتنے بھی یومنار قربانی کے دن سے اولا بھی عیام تشریق اور نہ آیا میں تشریق سے وہ تین دن, دن جو ہے گیارہ بارہ تیرہ اس کے ساتھ خاص نہیں ہے، باقی کا فراز ذوع کرنے کے لیے بلحیث تفاقہ بلکہ جب بھی آپ کو اتفاق ہو جب بھی سے کوئی ایسا خطا ہوا اسی دن اس کو ذوا کر گیا ولاکن لا یا جو لیکن جگہ کے لحاظ سے دن کے لحاظ سے تو مسئلہ نہیں ہے جب چاہیں کر سکتے ہیں لیکن ولاکن لاء لیکن جائز نہیں ہے یہ جو کفارات کے میں جو قربانی حاجی وہ کرتے ہیں وہ اللہ فلحرم مگر حرم کے حدود میں حرم سے مراد مسجد نوی و حرم مراد نہیں حرم کا حدود طالباً جو ہے اسی مکے سے حرم کعبے سے ایک طرف بیس کلومیٹر ہے ایک طرف پندرہ کلومیٹر ہے ایک طرف بارہ کلومیٹر ہے ایک طرف چھ کلومیٹر ہے اتنی ایک بڑی شی ایریے کو حرم بولتے ہیں اور اس حدود میں کفار کا جانا ممنوع ہے اس حدود کا حرم بولتے ہیں تو یہ قربانی اس حرم کی حدود میں کریں غلط تصدور جو حاجی لوگ جو قربانی نہ ملے تو صدقہ کرنے کو میں ہے یعنی یہاں تو وہ بھی غلط تشدق اور نہ صدقہ کریں بیماری کوئی مال حاجی لوگ اللہفی مگر اسی حرم کے حدود میں کریں جو کفارے کے جو صدقہ دیتے ہیں کفارے میں دو وہ بھی اسی حرم ہی کے حدود میں دے دیں بعض ختم ہوا یا آگرہ ہو اور مغرو ہے ان خریجہ مین اوسیت یہ کہ گوشت میں سے لے کے جائیں لے کے نکال لے کے جائیں مین اوسی ہی ہیں اور اس کی قربانی کے جانور میں سے جانور کے گوش میں سے شین کچھ چیز مین مینا مینا سے یعنی جو لوگوں جو لوگو حج پہ ہے ہاں انہوں نے مینا میں یہ حج کی قربانی ذواقعت سننا قربانی کیا تو انہیں اپنے اس گوش میں سے کوئی چیز مینا کے حدود سے باہر لے کے نہیں آ سکتے ادھر اپنی پری میں بھی لے کے نہیں آ سکتے ہیں ہاں جی لے کے نہیں آ ہیں بس وہیں پہ کھانا ہے والا باسالبتہ جو ہیں کوئی حرج نہیں بس سنام اونٹ کے کوہان کو لے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے ہاں جی اونٹ وہ شاید کچھ کام آتے ہیں زمانے کے لحاظ سے ومی ماں یوزاہی ہے اور اس گوش میں سے بھی آپ لے جا سکتے ہیں مینار کے حدود سے باہر یوزاہی غیر جو آپ کا غیر نے ذبح کیا ہاں آپ کے ساتھی نے جو ایک سنت قربانی کیا اس گوش میں سے چونکہ دوستوں کو بھی دینے کا گوش گوش آپ کو دے دیا تو آپ وہ گوش جو مینا مینہ میں مینہ سے مکے پہ لے آ سکتے ہیں اپنے مسافانی میں لے آ سکتے ہیں یا گاؤں پہ لے آنے چاہیے پھڑنگ کر کے ہیں خوش کر کے لے آ سکتے ہیں اب میں اپنی گوش جو اپنی قربانی کا گوش وہ کہیں نہیں لے جا سکتے وہی مینہ ہی میں صرف کرنا ہے وہیں جو کھانا ہے کھائیں باقی وہاں فقرا مساکین جو ہیں ان کو دے دینا آبائے فرماتے ویک بھی حج اور جو جو حج جی تمتو کرنے والے لوگ ہیں وہ دچ پر قربانی واجب ہے تو آیا اس کو یہ سنت قربانی میں الگ سے کرنا پڑے گا یا وہی قربانی کافی ہے اس کے ہاں میں فرماتے ویک بھی کافی ہے حج تمت حج تمتو والے کے لیے اس حج کے بدلے میں جو قربانی ہے وہی کافی ہے ہیں انیل اضیٰت دوبارہ اضحیہ کرنے سے جو کہ پوری دنیا میں کی جانے والی قربانی ہے اس قرب اضحیہ کے بدلے میں اس کے لیے وہی حج کے حصے حاجت تمتوں میں چونکہ ایک قربانی دینا واجب ہے وہی قربانی کرنا واجب قربانی کا بجا لانا کافی ہے یعنی یکفی حج تم حج تمتو کے بدلے میں جو قربانی ہے اس کے ضمن میں ایک قربانی واجب ہے اس کا حصہ ہے وہی قربانی کا کافی ہے انلیہ دوبارہ وزیہ کرنے سے سنت قربانی کرنے سے لیکن اگر کوئی مالدار ہے ولو جمع کوئی اکٹھک بے نما دونوں کو یعنی حج کہ جو واجب قربانی وہ بھی کریں اور اوزیہ بھی کریں جو سنت قربانی ہے تو کہا افضلہ تو یہ افضل صورت ہے ولاج الوضحیہ اگر کسی کو یہ اوزیح کی جانور نہ ملے لیکن پیسہ ہے تو تصدق بے تو اس کی قیمت کو صدقہ کریں اور جو وہاں کعبے پہ ہے مکے میں وہاں جو وہ حرم کے حدود میں غربا کو دے دیں غلام یا جو ظلم آپ آپ جو جانور آپ ذبح کریں گے جنور جانور کے لیے جائز نہیں ہے معیوب جانور ذبح کرنا جائز نہیں ہے لحاظ یہ نہ کہ جو قربانی کے حصے میں جو حش اپنے امال میں شامل جو قربانی جیسا تمتوں کے لیے قربانی ذبح خرانۂ واجب ہے کران والے کے اس کو حد عند بولتے ہیں تو نہ حج کے لیے جو حد کیسے کی قربانی ولا نہ جو عام قربانی جو تمام شہروں میں کہنا سنت ہے ان دونوں کے لیے مایوب جانور کا ذبح کا جائز نہیں ایپ کی مثال جیسے کم مختو اولیا تھی تو اس کا ہاتھ کٹا ہوا نیچلے پچھلا پیر کٹا ہوا بلود نے کان کٹا ہوا شفائی ہونٹ کٹا ہوا اور زاہبۃ العل آنکھ چلی گئی ہو ناوینا ہو ولاجفائی و بہت ہی کمزور جانور ہو ہاں جی اجفائی کمزور جانور ہو ورجا لنگڑا ہو ول اورائے کانا ہو و شلاۂ اعضا فالش کا شکار فالص ددا شل شدہ آج جانور ہوں و جلبا یا خارج کی بیماری کا شکار جانور ہو اور ایسے جانور اللہ لا تمشیل المنکاس وہ تمام جانور جو خود چل کے نہیں جا سکتے قربان گاہ تعیم یعنی اس کے معیوب اور کمزور جانور جو ہے ذبح نہیں کرنے ہیں نہ وضیہ میں اور نہ جو ہش کے جو ہے احکام میں شامل قربانی بلکہ صحیح سالم جانور ذوح کرنا ہے بلکہ کیا ہونا چاہیے جانور وہی کون یہ کی ہو قربانی کے جانور اور ہش کے حصے میں جو قربانی دینا ہے وہ دونوں آ سنگ دا املہ خوبصورت ہو آ سنگ والا کرن سنگ کو بولتے ہیں ان موٹا تازہ خرگوش ہو ہاں جی تین صفحت فرمایا حوصلہ سیندار پرگوش وکان رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت بتانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوزہ ہی آپ قربانی دیتے تھے آ کرانے دو سیندار جانور موجوین موٹا تعدا موٹا تعدہ دو جانور آپ ذبح کرتے تھے جس طرح حدیث میں آتا ہے ایک جانور آپ جو ہیں خود کی طرف سے ایک جانور امر کی طرف سے کرتے تھے فرماتے ہیں علیہ السلام بھی دو جانور ذبح کرتے تھے ایک جانور رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی طرف سے ایک جانور اپنی طرف سے تو رسول اللہ کا سنت یہ تھا کہ آپ دو جانور ذبح تھے وہ دونوں خوف شیندار ہوتے تھے اور پور گوش ہوتے تھے آگے عمر کے لاز فرماتے وہ اللہ کالب عمر کے لحاظ کم سے کم یہ یقون امن البرے یہ کہ ہو گائے والماس بکرا زو سنتین دو سال والا اومین الزان و شاہ زان بیر شاہ بکری زو سنتین ایک سال والا ہونی چاہیے کم از کم ابین البیلا امر ہونے کے صورت میں زو صلاح سنینہ تین سال والا ہو ہاں جی یہ بات ختم ہو گئی آخری جملے سلسلے میں وہ ایک روم مغرو ہے یہ کہ دیا جائے اجرت الجز جزار, جزار, جزار صاحب کا جو زبخرقاص صاحب کو بلاتے ہیں اس کے وجرت مینہ اس قربانی کے گوش میں سے دینا وہ مکرو ہے اس کو الگ سے پیسہ دے دیں قربانی کے گوش قربانی خال کھال میں سے کوئی بھی حصہ اس کے قربانی اس کی مزدوری کے طور پر دینا مقروع ہے لہذا اس کو الگ سے جو ہے پیسہ دیا جائے کوئی اور چیز دیا جائے تو اس طرح جو ہے باب الحج کے احکامات الحمدللہ جو ہے آج ختم ہو گیا آخر جو ہے حج سے فارغ ہونے کے بعد زیرت رسول اللہ ہے وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے